میرے مصطفیٰ اے کفر کے اندھیروں میں نور کا تبک ملے میرے مصطفی اے میرے تھرٹی نائن کر رہی کل مختوم تیر اندازوں کی خوفناک کلتی لیکن این اس وقت جبکہ یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح سب کر رہا تھا جو اپنی تاپنا کی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم نہ تھی تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے جنگ کا پھانسا پلٹ گیا مسلمانوں کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے اور کی مسلمانوں وہ وہ جاتی رہی جو جنگ بدر کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی تھی پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو فتح و شکست ہر حال میں اپنے پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کی کتنی سخت تاقید فرمائی تھی لیکن ان سارے تاقیدی احکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پر حب دنیا کا کچھ اثر غالب آ گیا چنانچہ بعض نباس سے کہا غنیمت تمہارے ساتھی جیت گئے اب کاہے کا انتظار ہے اس آواز کے اٹھے ہی ان کے کمینڈر حضرت عبداللہ اللہ بن جبیر نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یاد دلائے اور فرمایا کیا تم لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا لیکن ان کی غالب اکثریت نے اس یاد دہانی پر کان نہ دھرا اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے اس کے بعد چالیس تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور مال غنیمت سمیتنے کے لیے عام لشکر میں جا شامل ہوئے اس طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہو گئی اور وہاں صرف عبداللہ بن جبیر اور ان کے نو ساتھی باقی رہ گئے جو اس عزم کے ساتھ اپنے مورچوں میں ڈٹے رہے کہ یا تو انہیں اجازت دے دی جائے گی یا وہ اپنی جان جان آفرین کے حوالے کر دیں گے اسلامی لشکر مشرقین کے نرغے میں حضرت خالد بن ولید جس سے پہلے تین بار اس مورچے کو سر کرنے کی کوشش کر چکے تھے اس ضروری موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت تیزی سے چکر کاٹ کر اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے اور چند لمحوں میں عبداللہ بن زبر اور ان کے ساتھیوں کا سفایا کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے ان کے شہ سواروں نے ایک نارا بلند کیا جس سے شکست اور دا مشرقین کو اس نئی تبدیلی کا علم ہو گیا اور وہ بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ادھر قبیلے بنو حارس کی ایک امرہ بنت القمانے لپک کر زمین پر پڑا ہوا مشرقین کا جھنڈا اٹھا لیا پھر کیا تھا بکھرے ہوئے مشرقین اس کے گرد سمٹنے لگے اور ایک نے دوسرے کو آواز دی جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور جم کر لڑائی شروع کر دی اب مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے گویا چکی کے دو پاٹوں کے بیچ میں پڑ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر قطر فیصلہ اور دلرانہ اقدام اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نو صحابہ کی ذرا سی نفری کے ہمراہ پیچھے تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کی مان دھاڑ اور مشرقین کے کھدڑے جانے کا منظر دیکھ رہے تھے کیا آپ کو ایک اچانک بن ولید کے شہ سوار دکھائی پڑے اس کے بعد آپ کے سامنے دو ہی راستے تھے یا تو آپ اپنے نو رفقا سمیت بھاگ کر کسی محفوظ جگہ چلے جاتے اور اپنے لشکر کو جب نرقے میں آیا ہی چاہتا تھا اس کی قسمت پر چھوڑ دیتے یا اپنی جان قطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ کو بلاتے اور ان کی تعداد اپنے پاس جمع کر کے ایک مضبوط محاذ تشکیل دیتے اور اس کے ذریعے مشرقین کا گھیرا توڑ کر اپنے لشکر کے لیے احد کی بلندی کی طرف جانے کا راستہ بناتے آزمائش کے اس نازک ترین موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابقریت اور بے نظیر شجاعت نمائی ہوئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بچا کر بھاگنے کی بجائے اپنی جان قطرے میں ڈال کر صحابہ اکرام کی جان بچانے کا فیصلہ کیا چنانچہ آپ نے قالد بن ولید کے شہ سواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آواز سے صحابہ اکرام کو بکارا اللہ کے بندوں ادھر حالانکہ آپ جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرقین تک پہنچ جائے گی اور یہی ہوا چنانچہ یہ آواز سن کر مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ آپ یہی موجود ہیں لہٰذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ کے پاس پہنچ گیا اور باقی شہ سواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا اب ہم دونوں کی تفصیلات الگ الگ ذکر کر رہے ہیں مسلمانوں میں انتشار جب مسلمان نلغے میں آ تو ایک گروہ تو ہوش کھو بیٹھا اسے صرف اپنی جان کی پڑی تھی اس نے میدان جنگ چھوڑ کر فرار کی رہ اختیار کی اسے کچھ خبر نہ کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے ان میں سے کچھ تو بھاگ کر مدینے میں جا گھسے اور کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے ایک اور گروہ پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرقین کے ساتھ مخلوط ہو گیا دونوں لشکر گڈمڈ ہو گئے اور ایک دوسرے کا پتہ نہ چل سکا اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان مار ڈالے گئے چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے عہد کے روز پہلے مشرقین کو شکست فاش ہوئی اس کے بعد ابلیس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندوں پیچھے اس پر اگلی صف پلٹی اور پچھلی صف سے گد گئی حذیفہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان پر حملہ ہو رہا ہے وہ بولے اللہ کے بندوں میرے والد ہیں لیکن اللہ کی قسم لوگوں نے ان سے ہاتھ نہ روکا. یہاں تک کہ انہیں مار ہی ڈالا. حضیفہ نے کہا اللہ آپ لوگوں کی مفرت کرے حضرت عروا کا بیان ہے کہ واللہ حضرت حذیفہ میں ہمیشہ قیر کا بقیہ رہا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے غرض اس گروہ کی صفوں میں سخت انتشار اور بد نظمی پیدا ہو گئی بہت سے لوگ حیران اور سرگرداں تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائیں اسی دوران ایک پکارنے والے کی پکار سنائی پڑی کہ محمد قتل کر دیے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے باز نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور درماندہ ہو کر کچھ اور لوگوں نے سوچا کہ راس المنافقین عبداللہ بن عبیس سے مل کر کہا جائے کہ وہ ابو سفیان سے ان کے لیے امان طلب کر دے چند لمحے بعد ان لوگوں کے پاس حضرت انس بن نظر کا گزر ہوا دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے پڑے ہیں پوچھا کاہے کا انتظار ہے جواب دیا کہ رسول اللہ قتل کر دیے گئے حضرت انس بن نظر نے کہا تو اب آپ کے بعد تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے اٹھو اور جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی اسی پر تم بھی جان دے دو اس کے بعد کہا اے اللہ ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں اور ان لوگوں نے یعنی مشرقین نے جو کچھ کیا ہے اس سے برات اختیار کرتا ہوں اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے آگے حضرت سات بن ماس سے ملاقات ہوئی انہوں نے دریافت کیا ابو عمر کہاں جا رہے ہو حضرت انس نے جواب دیا آہا جنت کی خوشبو کا کیا کہنا اے ساتھ میں اسے عہد کے پرے محسوس کر رہا ہوں اس کے بعد اور آگے بڑھے اور مشرقین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے خاتمے جنگ کے بعد انہیں پہچانا نہ جا سکا حتیٰ کہ ان کی بہن نے انہیں محض انگلیوں کی پور سے پہچانا ان کو نیزے تلوار اور تیر کے اسی سے زیادہ زخم آئے تھے اسی طرح ثابت بن دہدا نے اپنی قوم کو پکار کر کہا اگر محمد قتل کر دیے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تو زندہ ہے وہ تو نہیں مر سکتا تم اپنے دین کے لیے لڑو اللہ تمہیں فتح ہو مدد دے گا اس پر انسار کی ایک جماعت اٹھ پڑی اور حضرت ثابت نے ان کی مدد سے قالد کے رسالے پر حملہ کر دیا اور لڑتے لڑتے حضرت خالد کے ہاتھوں نیزے سے شہید ہو گئے انہی کی طرح ان کے رفقا نے بھی لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو خون میں لطف تھے مہاجر نے کہا بھائی فلا آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ محمد قتل کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم انساری نے کہا اگر محمد قتل کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑو اسی طرح کے حوصلہ افزا اور انگیز باتوں سے اسلامی فوج کے حوصلے بحال ہو گئے اور ان کے ہوش و حواس اپنی جگہ آگئے چنانچہ اب انہوں نے ہتھیار ڈالنے یا ابن عبید سے مل کر طلب امان کی بات سوچنے کے بجائے ہتھیار اٹھا لیے اور مشرقین کے تم سیلاب سے ٹکرا کر ان کا گھیرا توڑنے اور مرکز قیادت تک راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے اسی دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی قبر محض جھوٹ اور گھڑن تھے اس سے ان کی قوت اور بڑھ گئی اور ان کے حوصلوں اور بلبلوں میں تازگی آ گئی چنانچہ وہ ایک سخت اور پورے جنگ کے بعد توڑ کر نرغے سے نکلنے اور ایک مضبوط مرکز کے جمع ہونے میں ہو گئے. اسلامی لشکر کا ایک تیسرا گروہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی یہ گروہ کی کاروائی کا علم ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا ان میں سر فہرست ابو بگر صدیق عمر بن خطاب اور علی بن ابھی طالب وغیرہ اہم تھے یہ لوگ مقاتلین کی اول میں بھی سب سے آگے تھے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور دفع کرنے والوں میں بھی سب سے آگے آگے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مورکا اس وقت جبکہ اسلامی لشکر نرگے میں آ کر مشرقین کی چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پس رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردہ گرد بھی مارک آرائی جاری تھی ہم بتا چکے ہیں مشرقین نے گھراؤ کی کاروائی شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ محض نو آدمی تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر پکارا کہ میری طرف آؤ میری طرف آؤ میں اللہ کا رسول ہوں تو آپ کی آواز مشرقین نے سن لی اور آپ کو پہچان لیا کیونکہ اس وقت وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ آپ کے قریب تھے چنانچہ انہوں نے جھپٹ کر آپ پر حملہ کر دیا اور کسی مسلمان کی آمد سے پہلے پہلے اپنا پورا بوجھ ڈال دیا اس فوری حملے کے نتیجے میں ان مشرقین اور وہاں پر موجود نو صحابہ کے درمیان نہایت سخت مارے کا آرائش شروع ہو گئی جس میں محبت و جان سپاری اور شجاعت و جاں بازی کے بڑے بڑے نادر واقعات پیش آئے میں حضرت انس سے روایت ہے کہ عہد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات انصار اور دو قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے تھے جب آور آپ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا کون ہے جو انہیں ہم سے دفاع کرے اور اس کے لیے جنت ہے یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا اس کے بعد ایک انصاری صاحبی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اس کے بعد پھر مشرقین آپ کے بالکل قریب آگئے اور پھر یہی ہوا اس طرح باری باری ساتوں انصاری صاحبی شہید ہو گئے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو باقی ماندہ ساتھیوں یعنی قریشیوں سے فرمایا ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا ان ساتوں میں سے آخری صحابی حضرت امارہ بن یزید تھے وہ لڑتے رہے لڑتے رہے یہاں تک کے زخموں سے چور ہو کر گر پڑے ابن السکن کے گرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف دونوں قریشی صحابی رہ گئے تھے چنانچہ صحیحین میں ابو عثمان کا بیان مروی ہے کہ جن ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارک آرائیاں کی ان میں سے ایک لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ سعید بن عبی وقاس کے سوا کوئی نہ رہ گیا تھا اور یہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے نہائیتی نازک ترین لمحہ تھا جبکہ مشرقین کے لیے انتہائی سنہری موقع تھا اور حقیقت یہ ہے کہ مشرقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی انہوں نے اپنا تابر توڑ حملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز رکھا اور چاہا کہ آپ کا کام تمام کر دیں اسی حملے میں اتبا بن ابی وقاص نے آپ کو پتھر مارا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل گر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داہنا نچلا ربائی دانت ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا عبداللہ بن شہاب زہری نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی زخمی کر دی ایک اور اڑیل سوار عبد اللہ بن قما نے لپک کر آپ کے کندھے پر ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے سے زیادہ عرصے اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے البتہ آپ کی دوہری زیرہ نہ کٹ سکی اس کے بعد اس نے پہلے ہی کی طرح پھر ایک زوردار تلوار ماری جو آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر لگی اور اس کی وجہ سے کود کی دو کڑیاں چہرے کے اندر دھس گئی ساتھ ہی اس نے کہا اسی لیے میں کما توڑنے والے کا بیٹا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے خون پہنچتے ہوئے فرمایا اللہ تجھے توڑ ڈالے صحیح بقاری میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ کا ربائی دانت توڑ دیا گیا اور سر زخمی کر دیا گیا اس وقت آپ اپنے چہرے سے خون پہنچتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اس کا دانت توڑ دیا حالانکہ وہ نے اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا اس پر اللہ عز نے یہ آیت نازل فرمائی لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئُمْ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُوَزِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالمون آپ کو کوئی اختیار نہیں اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں تبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز فرمایا اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا اللہم مغفر لقومی لا اے اللہ میری قوم کو بخشتے وہ نہیں جانتی صحیح مسلم کی روایت میں بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے رب اغفر لقومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے پروردگار میری قوم کو بخش دے وہ نہیں جانتی قاضی آیاز کی شفاہ میں یہ الفاظ ہیں اللہم اہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے وہ نہیں جانتی اس میں شبہ نہیں کہ مشرکین آپ کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے مگر دونوں قریشی صحابہ یعنی رت بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ نے نادر الوجود جاں بازی اور بے مثال بہادری سے کام لے کر صرف دو ہوتے ہوئے مشرقین کی کامیابی ناممکن بنا دی یہ دونوں عرب کے ماہر ترین تیر انداز تھے انہوں نے تیر مار مار کر مشرقین حملہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑے رکھا جہاں تک سعد بن ابی وقاص کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دیے اور فرمایا چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کی اور جہاں تک حضرت طلحہ کا تعلق ہے تو ان کے کارنامے کا اندازہ نسائی کی ایک روایت سے لگایا جا سکتا ہے جس میں حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کے اس وقت کے حملے کا ذکر کیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ذرا سی نفری کے امراہ تشریف فرما تھے حضرت جابیر کا بیان ہے کہ مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جالیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ان سے نمٹے حضرت طلحہ نے کہا میں اس کے بعد حضرت نے کہا کہ انصار آگے بڑھے اور ایک ایک کر کے شہید ہونے کی تفصیل ذکر کی ہے جسے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب یہ سب شہید ہو گئے تو حضرت طلحہ آگے بڑھے اور گیارہ آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایک ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں اس پر ان کے منہ سے آواز نکلی حس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے حضرت جابر کا بیان ہے کہ پھر اللہ نے مشرقین کو پلٹا دیا اکلیل میں حاکم کی روایت ہے انہیں عہد کے روز انتالیس تینتیس زخم آئے اور ان کی بچھلی اور شہادت کی انگلیاں شل ہو گئی امام مقاری نے قیز بن ابی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے میں نے حضرت کا ہاتھ دیکھا کہ وہ شل تھا اس سے عہد کے دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا ترمیزی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سروس فرمایا جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے وہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابو بکر جب جنگ احد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے کہ یہ جنگ کل کی کل تلح کے لیے تھی یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا اصل کارنامہ انہیں انجام دیا تھا حضرت ابو بکر نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا طلحہ بن عبید اللہ تمہارے لیے جنتیں واجب ہو گئی اور تم نے اپنے یہاں حرین کا ٹھکانہ بنا لیا اسی نازک ترین لمحے اور مشکل ترین وقت میں اللہ نے غیب سے اپنی مدد نازل فرمائی چنانچہ سہین میں حضرت سات کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے روز دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو آدمی تھے سفید کپڑے پہنے ہوئے یہ دونوں آپ کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت مکائل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کے اکھٹا ہونے کی ابتدا یہ سارا حادثہ چند لمحات کے اندر اندر بالکل اچانک اور نہایت تیز رفتاری سے پیش آ گیا ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب صاحب کرام جو لڑائی کے دوران سفید اول میں تھے جنگ کی صورت حال بدلتے ہی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی آپ کی طرف بے تحاشا دوڑ کر آئے کہ کہیں آپ کو کوئی ناگوار حادثہ پیش نہ آ جائے مگر یہ لوگ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے تھے چھ انصار شہید ہو چکے تھے ساتھ میں زخمی ہو کر گر چکے تھے اور حضرت ساتھ اور حضرت طلحہ جان توڑ کر مدافعت کر رہے تھے ان لوگوں نے پہنچتے ہی اپنے جسم اور ہتھیاروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک بار تیار کر دی اور دشمن کے تابڑ توڑ حملے روکنے میں انتہائی بہادری سے کام لیا لڑائی کی سب سے آپ کے پاس پلٹ کر آنے والے سب سے پہلے صحابی آپ کے یار غار حضرت ابو بکر سے تھے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابو بکر نے فرمایا کے دن سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹ گئے تھے یعنی محافظین کے سوا تمام صحابہ آپ کو آپ کی قیام گاہ میں چھوڑ کر لڑائی کے لیے اگلی صفوں میں چلے گئے تھے پھر گھراؤ کے حادثے کے بعد میں پہلا شخص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کر آیا دیکھا تو آپ کے سامنے ایک آدمی تھا جو آپ کی طرف سے لڑ رہا تھا اور آپ کو بچا رہا تھا میں نے جی جی میں کہا تم تلہا ہو تم پر میرے ماں باپ فدا ہو اتنے میں ابو عبیدہ بن جر میرے پاس آ وہ اس طرح دوڑے آ رہے تھے گویا چوڑیا اڑ رہی ہے یہاں تک کہ مجھ سے ملے اب ہم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے طلحہ بچھے پڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو سنبھالو اس نے جنت باز کر لی حضرت ابو بکر کا بیان ہے کہ ہم پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک زخمی ہو چکا تھا اور قوت کی دو کڑیاں آنکھ کے نیچے رخصار میں دھنس چکی تھی میں نے انہیں نکالنا چاہا تو ابو بیدا نے کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے نکالنے دیجیے اس کے بعد انہوں نے مو سے کڑی پکڑی اور آہستہ آہستہ نکالنی شروع کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے اور بڑا کر ایک کڑی اپنے منہ سے کھینچ کر نکال دی لیکن اس کوشش میں ان کا ایک نچلا دانت گر گیا اب دوسری میں نے کھینچنی چاہی تو ابو بیدہ نے پھر کہا ابو بکر اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے کھینچنے دیجیے اس کے بعد دوسری بھی آہستہ آہستہ کھینچی لیکن ان کا دوسرا نچلا دانت بھی گر گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی تلہا کو سبھالو اس نے جنت تواجب کر لی حضرت ابو بکر صدیخ کہتے ہیں کہ اب ہم تلہا کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں سبھالا ان کو 10 سے زیادہ زقم آ چکے تھے تحضیب تاریخ دمشق میں ہے کہ ہم ان کے پاس بعض گڑھوں میں آئے تو کیا ریکھتے ہیں کہ انہیں نیزے تیر اور تلوار کے کم و بیش ساٹھ زخم لگے ہوئے ہیں اور ان کی انگلی کٹ گئی ہے ہم نے کسی قدر ان کا حال درست کیا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت نے اس دن دفاع و قتال میں کیسی جام بازی اور بے جگری سے کام لیا تھا پھر انہی نازک ترین لمحات کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جام صحابہ کی ایک جماعت بیان پہنچی جن کے نام یہ ہیں ابو دجانہ، مصب بن عمیر، علی بن عبی طالب، سہل بن حنیف، مالک بن سنان، ام امارہ نسیبہ بن تکاب مازنیا، قطادہ بن نومان، عمر بن القطاب، حاتب بن عبی بلتا اور ابو تلہا رضی اللہ عنہ مجمعین یہ لوگ کیسے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہوں گے ان کا ایک ہلکا سندادہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیان سے ہو سکتا ہے کہ عہد کے دن جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہزم ہو گئے میں نے مختولین میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے میں نے جی میں کہا واللہ آپ بھاگ نہیں سکتے اور مقتولین میں آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس سے اللہ نے غضبناک ہو کر اپنے نبی کو اٹھا لیا لہٰذا میرے لیے اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں پھر کیا تھا میں نے اپنی تلوار کی میان توڑ دی اور قریش پر اس زور کا حملہ کیا کہ انہوں نے جگہ خالی کر دی اب کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان گھیرے میں موجود ہیں مشرقین کے دباؤ میں اضافہ ادھر مشرقین کی تعداد بھی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی جس کے نتیجے میں ان کے حملے سخت ہوتے جا رہے تھے اور ان کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چند گڑھوں میں سے گڑھے میں جا گرے جنہیں ابو عامر فاسق نے اسی قسم کی شرارت کے لیے کھود رکھا تھا اور اس کے نتیجے میں آپ کا گھٹنا موج کھا گیا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور طلحہ زخموں سے چور تھے آپ کو آگوش میں لیا بن جبیر کہتے ہیں میں نے مہاج صحابی کو سنا فرما رہے تھے میں جنگ عہد میں حاضر تھا میں نے دیکھا کہ ہر جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برس رہے ہیں اور آپ تیروں کے بیچ میں है لیکن سارے تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیر دیے جاتے ہیں یعنی آگے گھیرا ڈالے ہوئے صحابہ انہیں روک لیتے تھے اور میں نے دیکھا کہ عبد اللہ بن شہاب کہہ رہا تھا مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے اب یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بازو میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا پھر وہ آپ سے آگے نکل گیا اس پر صفوان نے نے ملامت کی جواب میں اس نے کہا واللہ میں نے اسے دیکھا ہی نہیں اللہ کی قسم وہ ہم سے محفوظ کر دیا گیا ہے اس کے بعد ہم چار آدمی یہ عہد و پیمان کر کے نکلے کہ انہیں قتل کر دیں گے لیکن ان تک پہنچ نہ سکے محمد وارا آلہی وس وسل اللہ صلی آلہ